بسم اللہ الرحمن الرحیم باسٹھواں مکتوب دوسرے الفاظ میں تجرید و تفرید کا بیان میرے بھائی شمس الدین تم کو اللہ اپنی عبادت و بزرگی کی برکات سے آراستہ فرمائے اس کا فضل و احسان تمہارے شامل حال رہے سلام کا تحفہ اس خط لکھنے والے کی طرف سے قبول کرو معلوم ہو کہ تجرید و تفرید کی منزل طے کرنا مرید کے لیے سراہ کی شرط ہے خلق اللہ و تعلقات دنیاوی سے علیحدہ ہو جانا تجرید اور خود اپنی ذات سے کنارہ کش ہو جانا تفرید ہے کسی دل میں کسی طرح کا غبار نہ پیٹ پر کوئی بوجھ, نہ مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ باقی رہے اس کی حمد بلند دونوں جہان اور کنگرہ ارش سے گزر کر اپنی مراد تک پہنچ گئی ہو کونین کی حکومت کے باوجود بغیر لکائے دوست اس کو کوئی خوشی ہو نہ سکون اور اگر دوست کے ساتھ ہے اور کونین کی کوئی نعمت میسر نہ ہو تو ذرا غم نہیں ایک بزرگ نے فرمایا ہے لا مع اللہ لا مع غیر اللہ اگر اللہ کے ساتھ ہے تو کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں اور غیر خدا کے ساتھ رہنے میں کوئی راحت و آرام نہیں جیسا کہ کہا کرتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے حجاب میں ہے سخت رنج و بلا میں گھرا ہوا ہے اگرچہ روئے زمین کے خزانے کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوں اور پھٹی پرانی گدڑی پہننے والا قلاش اور فاقہ کش فقیر اگر خدا کی حضوری اسے حاصل ہے تو یہ بادشاہ دو جہاں ہے اسی لیے کہا گیا ہے شیر ہر کر کے خرکہ او نانے بودھ درد دردو کو نش ملک سلطان بود جو شخص ایک گدری اور ایک روٹی میں مگن ہے وہ دونوں جہان کی سلطنت کا مالک و بادشاہ ہے حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الحم فلا فلتنی بذل الحجاب اللہ اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے تو ہر طرح کا عذاب کر لیکن اپنے حجاب کی ذلت کا عذاب نہ فرما اے بھائی دوزخ کی حقیقت یہی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں جہاں کفار کے عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ فرمایا ہے کلبن یہ لوگ آج اپنے پروردگار سے حجاب میں ڈال دیے گئے ہیں اس حجاب کے عذاب کے بارے میں ایک نکتہ ہے بزرگوں کا قول ہے کہ اگر کل وصال کی محفل دوزخ میں آراستہ کی جائے تو یہ طالبان و مریدان دوزخ کے دہتے انگارے کا آنکھوں میں سرما لگائیں اور اگر دم بھر کے لیے جنت الفردوس میں کہیں بلائے جائیں اور حجاب میں مبتلا کیے جائیں تو اتنا چیخیں چلائیں اسی مطلب کا راز ہے جو کہا گیا ہے شیر باتو دل مسجد است او بیتو بیتو دل دوزخ است او باتو بہشت اگر تو ساتھ ہے تو دل مسجد اور اگر, اگر, اگر تو نہیں تو بتخانہ ہے اگر تو ہے تو دل بہشت ہے اور نہیں تو دوزخ یہ مطلب ہے کہ جب مرید پر حق کی عظمت و بزرگی ظاہر ہو گئی اور دردِ طلب نے اس کا دامن تھام لیا اور وہ سمجھ چکا کہ ملہ المولا فله الكل ومن فاته المولا فاتاه الكل جو مولا کا ہو گیا ساری چیزیں اس کی ہو گئیں اور جس نے مولا کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا اس لیے کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سے بے پرواہی کی جا سکتی ہے مگر کسی حال میں بغیر اس ذات کے چار نہیں جیسا کہ حضرت موسا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی انا عظم ہم تیرے لیے ضروری ہیں سب سے چارہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے بغیر چارہ نہیں یقیناً صفائی دل سے سارے دعوے مٹ جائیں گے اور منی یعنی مجھ سے ولی اور میرے لیے کی آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت حیات و موت رد و قبول اور حجو و تعریف اس کی نگاہ میں ایک ہو جائے گی بہشت تو دوزخ دنیا و اقبا کا خیال اس کے دل میں نہ آئے گا کپڑے روٹی کے لیے لوگوں کے در پر بھیک مانگنے نہ جائے گا وہ غوطہ خور جس کی ہمت بلند ہے اپنی جان بازی کے سلے میں سمندر کی تہ سے گوہر شب چراغ نکال لاتا ہے یہ کسی غریب بڑیا کی جھونپڑی کے ٹمٹماتے دیے پر کیوں آنکھ اٹھائے گا اس کی منزل مقصود درگاہ خداوندی ہے ما سواء اللہ کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھ سکتے اس نے کرامت و جاہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی کوچیں کارڈ ڈالی ہیں اور دل سے ننگ تمام و, م... و سلامتی کے نقوش دھو دیئے ہیں اس کی روش یہ ہے کہ لَوْرَعَمْنِ اَرْحَمْنِ الْعَرْشُ لمحقہ اگر عرش بھی میرے میری ہمت کے سامنے آ جائے تو میں اس کو نیچا دکھا دوں اور ولو اقبل نی الکون لدمتا اور اگر دنیا و آخرت اپنا جلوہ دکھائیں تو میں انہیں ڈھا دوں اس کے آرام و راحت کی یہی صورت ہے کہ ہر وقت اپنی طلب کے طور پر حضرت موسا علیہ السلام کی طرح ارینی کی رٹ لگائے اور محبوب کی غیرت و شرم سے لنترانی کا جواب سنا کرے سبحان اللہ اس آب و خاک کا کیا ہی اچھا سودا اور کاروبار ہے ربائی مارا بجزئی جہاں جہانے اور دیگر است جز دو و فردوس مکانے دیگر است قلاشی درندی است سرمایہ عشق قرائی و زاہدی دکان دیگر است ہمارے لیے اس عالم کے سوائے ایک دوسرا ہی جہان ہے دوزہ و بہشت کے علاوہ ایک دوسرا ہی مکان ہے بے نوائی اور آزادی عشق کی پونجی ہے اظہار بندگی اور زاہدی ایک دوسری دکان ہے جب طالب صادق کو تجرید و تفرید کی دولت حاصل ہو چکی تو دنیا میں اس میں اس کی اس طرح او بھگت ہوتی ہے کہ داود ادرعی طلبن فک فکل خاد خادما اے داود جب تو میرے طالب کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر جیسی ہستی کو اس کی خدمت کا حکم دیا جاتا ہے پہ دوسرے لوگوں کا کیا ذکر یہ مقام و مرتبہ آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ حاصل ہوتا ہے دفتن کہاں مگر جس کو خدا چاہے تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص قرآن شریف حفظ کرنا اور قاری بننا چاہتا ہے تو وہ الف با تا پہلے شروع کرتا ہے تاکہ تدریجن کلاؤد برب الناس رب تک پہنچ جائے اور ایک مدت گزارنے کے بعد وہ حافظ اور قاری کہلانے کا مستحق ہو طریقہ خداوندی اسی طرح جاری ہے پر کیا کرنا ہے یہی راز ہے جو کسی نے کہا ہے شعر تو فرشتہ شوئی گر جوہد کنی اس پیے آن کا برگ توت است کے گشتہ است بتتریج اطلس اگر تو کوشش کرے تو فرشتہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ شہتوت کا پتہ ہی تو ہے جو ریشم کے کیڑے کی غذا ہو کر بتدریج اطلس بن گیا ہے اپنی بے نوائی افلاس بدبختی اور آلودگی سے شکستہ دل اور نا امید نہ ہونا چاہیے اس کی قدرت اور فضل پر نگاہ رہے اگر وہ چاہے اور ہزاروں کلیساؤں اور خانوں کو آن کی آن میں کعبہ اور بیت المقدس بنا دے اور کتنے بدکار و گنہگار کو حبیب اللہ اور خلیل اللہ کا خطاب عنایت فرمائے لاکھوں کفار کو مومن اور ہزاروں مشرقین اور بت پرستوں کو مسلمان اور شرابیوں کو منا جاتی بنا دے اور یہ کہ اس کے لیے کسی سبب اور علت کی حاجت نہیں نہ کچھ توقف اور دیر ہے اور نہ کسی کو چونو و چرا کی مجال کہ ایسا کیوں اور کس لیے کیا گیا شعر ہست سلطانی مسلم مرادرا نیست کسرا زہرائے چونو چرا بادشاہی اسی کے لیے ثابت ہے کسی دوسرے کی مجالے چونو چرا نہیں شیر بسا پیر مناجاتی کے از مرکب فرد ماند بسارند خراباتی کے زین بر شیر بہترے مناجات کرنے والے پیر گھوڑے سے گر کر راستے میں پڑے رہ جاتے ہیں اور بہتر رندان سیاہ مست شیر, شیر نر پر سواری کر کے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جو خطوط پہلے لکھے گئے ہیں ان کو غور و فکر کے ساتھ بار بار دیکھو انشاءاللہ اللہ تمہارے دل پر ان کے معنی و مطلب محقق اور منقش ہو جائیں گے اور اس کی تاثیر اور سمرا اعضا سے ظاہر ہونے لگے گا اور خداوند کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم اور آل اطہار کی برکت سے دل چمک اٹھے گا اے بھائی ہم لوگ اپنی اپنی بلا میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ سارا عالم بلاؤں میں گرفتار ہے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم تم کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ بلا میں مبتلا کریں اور تمہارے ساتھ خلق کو بھی بلا میں جھونک دیں تلوار سنبھالو اور مردانہ قدم اٹھاؤ اور جہاد کرو کبھی جنگ بدر کے دن اور کبھی جنگ عہد کے موقع پر ہزاروں خلط اور کبھی اونٹ کی اوجھڑی پیٹ پر لادی جاتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ ہم کو خوشبو پسند ہے اور اس کے مقابلے میں اونٹ کی لید اور کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو دوست رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں افق عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے آتا ہے یہاں عقلیں مجبور اور دل حیران و پریشان ہیں کہ آئندہ اس خاک کے ساتھ اس کا جلال و جمال کیا کیا گل کھلاتا ہے اشعار اے گشتہ اسیرت بلایت آن کس کے زند دم ولایت جز جان و دل و جگر نہ بینم در گرد شرخ آسیاست شاخ جہاں شدند والا در عالم عز و قبریایت ساری مخلوق تیری بلا میں گھری ہوئی ہے اب کون ایسا ہے جو ولایت کا دم مار سکتا ہے میں تیرے آسمان کی چکی کی گردش میں جان و دل و جگر کے سوا کوئی چیز پستے نہیں دیکھتا تیری عزت و کبریائی کے عالم میں دنیا بھر کے اس حیران و درماندہ ہیں والسلام